ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون موسى وهارون الا فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين پھر ان کے بعد ہم نے موسی اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا یعنی تکبر کا مظاہرہ کیا اور مان کے نہ دیا اور وہ مجرم لوگ تھے بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے موسی علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا کیا یہ جادو ہے اسحرن حاضر ولا يفلح الساحرون حالانکہ جادوگر فلا نہیں پایا کرتے اور ان کے سامنے بھی سارا کچھ آ چکا تھا کہ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے تھے اور انہوں نے اپنی کمزوری اور غلطی کا اعتراف کر لیا تھا اور موسی علیہ السلام کے موجود کو مان گئے تھے لیکن جن کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے وہ نہ مانے آلو انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے گی الٹا ان کو بلیم کر دیا بات کو اپنی اصل سے پھیر دیا تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں صاف انکار کر دیا اور پھر نے اور پھر نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو جب جادوگر آ تو موسا علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسی علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ و مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو فما امن لموسا الا ذريته من قومه الا خوف من فرعون و ملئهم اي يفتنهم پھر دیکھو کہ موسی علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سر برآوردا لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا ایک حقیقت ہے کہ ہر دور میں پیغمبروں کا ساتھ دینے والے ینگ لوگ ہی تھے کیونکہ ان کے اندر زیادہ جرت ہوتی طاقت ہوتی قوت ہوتی وہ سمجھتا مقابلہ کر سکتے ہیں اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پچھلے تجربات اور اپنے عمر کے تقاضے کے طور پر بہت محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں اور جلدی آگے نہیں بڑھتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے اس میں حضرت علی بالکل ابھی بچے ہی تھے حضرت جعفر وہ بالکل تھے حضرت زبیر طلحہ سعد بن ابھی وقاص مصب بن عمیر عبداللہ بن مسعد یہ سب قبول اسلام کے وقت بیس سال سے کم تھے یعنی سے ایک طرح سے عبدالرحمن بن بناف حضرت بلال حضرت سہیب کی عمریں بیس اور تیس کے بیچ میں تھیں وہ بھی ابھی یگ ہی تھے پھر اسی طرح ابو عبیدہ بن جرا زید بن ہارثہ عثمان بن عفان عمر فاروق یہ تیس اور پینتیس سال کے بیچ میں تھے تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے اور ان کی عمر بھی ایمان لانے کے وقت اڑتیس سال تھی یعنی ہی واز دی اولڈسٹ پرسن خدیجہ تو خیر آپ کے گھر کی خاتون تھی وہ ایک الگ مسئلہ لیکن قوم میں سے سب ایمان لانے والے ینگ لوگ تھے پھر فرمایا وہ نلا فر ارد واقعہ یہ کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر نہیں رکتے یعنی دوسروں کی مخالفت میں ان کو تکلیف دینے میں ان کا نقصان کرنے میں یعنی دیکھتے کہ پھر کیا ہوگا حد سے بڑھ جاتے ہیں علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات عطا کر ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا یعنی ہم امن میں رہیں اور ہم ان کے لیے بھی مشکل نہ کھڑی کریں کہ وہ ہماری وجہ سے ایمان نہ لائیں وہ اوہینا علا موسا و <وَأَخِيه> اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہراؤ اور نماز خائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو یعنی بنی اسرائیل چونکہ ایک بکھری ہوئی قوم تھی تو اجتماعی عبادت ہی ان کو جمع کر سکتی تھی لیکن وہ کسی بڑی جگہ پر اکٹھے ہو کر عبادت نہیں کر سکتے تھے فرون اور اس کے سرداروں کے ڈر سے تو پھر علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے ان کو یہ کہا کہ تم اپنے اپنے گھروں کو ہی سینٹر بنا لو وہیں پر اکٹھے ہو جاؤ اور اس طرح وہاں ایک پورا سسٹم ڈیولپ کر دیا ایک زبردست قسم کی ارگنائزیشن کام کر لی کیونکہ جس رات مصلیم اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں تو کتنی تیزی کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں میں میسج پہنچ گیا کیونکہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر ارگنائز تھے اور کنیکٹڈ تھے اور پھر یہ کہ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عبادت کی کچھ چیزیں تو انفرادی ہوتی ہیں اور کچھ لازمی طور پر اکٹھے ہو کر کرنی چاہیے تبھی مسلمانوں کے اندر ایک اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور ایک قبت بنتے ہیں وہ اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو خوشخبری دے دو کیونکہ اس وقت ان کے اوپر ایک بہت پریشانی کی اور غم کی اور ایک دکھ کی کیفیت تھی کیونکہ وہ ایک مظلوم قوم تھے قرآن ان کے اوپر جبر کرتا تھا تو صحیح علیہ السلام کے الفاظ نے اپنی قوم کو ایک حوصلہ دیا اور اچھا لیڈر ہوتا بھی وہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر امید کا ایک جذبہ بھر دے وکالموسا ربنا رب نا ان کا تونت زینتیات السلام نے دعا کی اے ہمارے تو نے فرآن اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے یعنی بہت کچھ دیا ہے اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بٹکائیں یعنی مال اولاد اور دنیا کی رونق زینت پا کر وہ بہت سرکش ہو چکے ہیں اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ ایمان نہ لائے جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لے اور ہوا بھی یہی اچھا یہ یاد رہے کہ یہ نہیں کہ نے شروع میں جاتے ہی تبلیغ کی اور نہیں مانے تو ایسی کو دعا کر دی ان کے لیے وہ سال ہر سال تک ان کو سمجھاتے رہے اور یہ بالکل آخری دور کی بات ہے تو اس ور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فست قیمہ کی کی دعا قبول کی گئی ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی پیروی ہرگز نہ کرو جو علم نہیں رکھتے یعنی جو حقیقت کو نہیں جانتے اللہ تعالی کی مسلطوں کو نہیں سمجھتے اور نیکی کے رستے میں کوشش نہیں کرتے وہ جاوزنا بھی بنی اسرائیل البہر اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا پھر فرعن اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے یعنی جب مس علیہ السلام ان کو لے کر نکل آئے اور فرونیوں کو پتہ چلا تو بہت گسے میں آئے کہ سارے راتوں رات نکل گئے یہاں سے تو اس نے بھی سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور مس علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا حتیٰ کہ جب فرعن ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا خداوند حقیقی کو اس کے سوا کوئی نہیں جس پر یہ بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سر اعتبار جھکا دینے والوں میں سے ہوں اس وقت تو ایمان لے آیا جب ڈوبنے لگا اب ایمان لاتا ہے آل آنا کے وقت ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھ سے کہا کاش آپ دیکھتے جس وقت فران غرق ہو رہا تھا میں نے اس اندیشے سے اس کے منہ میں مٹی ٹھوسنا شروع کر دی کہ اس کو اللہ کی رحمت نہ پالے وہ قد اصحی تو قبل حالانکہ اس سے پہلے تو, تو نافرمانی کرتا رہا وہ کونتمಿನل مفسدین تو مفسدین میں سے تھا فساد برپا کرنے والوں میں سے تو اللہ تعالی نے فرمایا فلیومننجی کا ببدن ایک آج ہم تجھے تیرے بدن سمیت بچا لیں گے لتقون لمن خلفك ایا تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے عبرت کا نشان کہ لوگ اس سے سبق سیکھیں اب قران مجید میں یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ اور سالہا سال, سال تک یہ بات موجود تھی قرآن مجید میں اور فرون کی لاش جو تھی فرون کا جسم جو تھا وہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کہاں ہے کیا ہے لیکن قرآن کے وہ بھی ایک امتحان تھا کہ لوگ اس کو مانتے ہیں یا نہیں تو بہرحال جدید دور میں بہت سی تحقیقات شروع ہوئی تو قاہرہ کے عجائب خانے میں اس کی لاش اب موجود ہے جس سے سر 1907 میں یعنی 1907 میں سر گرافٹن ایلیٹ نے اس کی ممی پر سے جب پٹیاں اتاری تو ان پر نمک کی طے تھی جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہی وہ فرون ہے جو سمندر میں ڈوب کے برا تھا تو آپ دیکھیے کہ یہ نشانی جو ظاہر ہوتی ہے دراصل قرآن کی صداقت پر بھی ایک ثبوت ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بات فرمائی وہ سچ ہو کر رہی وہ ان کفیرا سی انیات اور بے شک بہت سے لوگ ہماری بہت سی نشانیوں سے بالکل غافل ہے اور ایک عرصے تک فرون کی کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے تھے اسی طرح کچھ اور نشانییں بھی جن سے لوگ غفلت میں ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی مگر جس کو ماننا ہوتا ہے وہ وہی مانتا جو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی ان کو عطا کیے پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے یعنی بعد میں انہوں نے اپنے دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالیں تفرقے برپا کیے اور یہ سب کچھ دراصل ان کے نفس کی شرارتوں کا وجہ تھی یا اس کا نتیجہ تھا کیونکہ اللہ سبحانہ و نے تو ان کو رہنمائی دے دی تھی کہ حق کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اطاعت کیا ہے گناہ کیا ہے نافرمانی کیا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب اللہ تعالی کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا تو پھر یہ سب کچھ پیش آیا یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں فلواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرا رب کی طرف سے لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جٹلایا ورنہ تو آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یعنی بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر دراصل آپ کے ذریعے اوروں کو بات سنائی جا رہی ہے کہ جو آپ کی دعوت میں شک کر رہے تھے اِنَّ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ رَبِّكَ لَا حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول سچا ہو گیا ثابت ہو گیا وہ ایمان نہیں لائیں گے خاں ان کے سامنے کوئی بھی نشانی آ جائے جب تک درناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لئے فائدہ مند ثابت ہوا ہو یون علیہ السلام کی قوم کے سوا یون علیہ السلام جن کا بائبل میں نام یونا ہے یا جونا ہے اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے اور عراق والوں کی ہدایت کے لیے نینوا میں ان کو مبوس کیا گیا تھا اور اس کے کھنڈرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں بہرحال ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے پیغام دیا انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا قوم نہیں مان رہی تھی تو ان سے بیزار ہو کر ان کو چھوڑ کر چلے گئے ان کو بتا کر کے کچھ عرصے کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا یہ جب وہاں سے نکلے تو آگے سمندر میں جا کر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور پیچھے سے قوم ڈر گئی کہ پیغمبر ناراض ہو کر چلا گیا اور اس نے ہمیں ایک مہلت دی ہے کہ بس اتنے دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا تو فوراً اللہ کے دور سجدے میں گر پڑے معافی مانگنے لگے تو ان کی معافی قبول ہو گئی اس کے برعکس قوم سمود کو جب ان کے پیغمبر نے بتایا کہ بس تین دن ہے تمہارے پاس مہلت اب توبہ کر لو لیکن ان میں سے کسی نے توبہ نہیں کی تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے بہرحال کہ دنیا میں ایک مثال ایسی ہے کہ جس بستی پر عذاب آنے والا تھا تو ان کی توبہ کی وجہ سے وہ عذاب ان سے ٹل گیا لما آمن کشفنا انہم اذاب الخل حیات دنیا وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو ہم نے اس پر دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب اس سے ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا ول ارب کلافل ارد کلو جمیا اگر رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرم ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائے وہ ماکان <اللَّه> کوئی نفس ایسا نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لا سکے یعنی اللہ سبحان و تعالی کی توفیق سے ہی ایمان نصیب ہوتا ہے اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اس کی نشانیاں نہیں دیکھتے غور و فکر نہیں کرتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے یعنی ان کو پھر توفیق نہیں دیتا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی کام نہیں کرتی ان سے کہیے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے آنکھیں کھول کر دیکھو اور جو لوگ یہ مال لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تمبی آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں یعنی جن کا دل ہی کھوٹا ہے اور ان کی نیت ہی خراب ہے ان کے لیے نشانیاں پھر کوئی معنی نہیں رکھتی وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے اب یہ لوگ اس کے سوار کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھے جو ان سے پہلے کے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ان سے کہیے اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں ہمارا یہی طریقہ ہے اور ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں حقن علینا نن المؤمنین یعنی ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ جب کسی قوم کی طرف کو پیغمبر بھیجا گیا تو اس کی پکار پر جنہوں نے کہا کار جب اس قوم پر عذاب آیا تو بچے وہی جنہوں نے پیغمبر کی بات مانی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا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 جو فائدہ نہ پہنچا سکتی ہو نہ نقصان دے سکتی ہو اگر آپ ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے آپ ایسا کرنے والے نہیں تھے لیکن آپ کے ذریعے سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں اگر کوئی بھی یہ کام کرے گا تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکے گا وہ بدر فلاح کا شفل اللہ اور اگر اللہ آپ کو کسی مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے اور اگر وہ طرح حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو بھی کوئی پھیرنے والا نہیں اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے عام طور پر لوگ غافل رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نفع نقصان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے حالانکہ دراصل اس کا مالک اللہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔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 اس وقت تک صبر کیجئے جب تک اللہ فیصلہ کر دے وہ خیر الحاکمین اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے سورت حود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورت حود اور اس جیسی اور صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ سورت ہود میں ایسے مضامین ہے کہ جو انسان اگر پڑھے تو واقعی اس کے لیے بہت فکرمندی کا ذریعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام را کتاب ان حکمت آیات تم مفلت حکیم ان خبیر الفلام را فرمان ہے ایک یعنی اللہ کی کتاب جس کی آیت پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں یعنی اس کلام کے اندر الفاظ اور معانی اور اس کی تراکیب ہر چیز بہت ہی مناسب اور جچی تلی ہے بہترین طریقے سے صاف صاف بیان کرنے والی ایک دانا اور با خبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی اور میں تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ تو وہ ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا یعنی دنیا میں بھی تم نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ آپ سے چھپ جائیں یعنی آپ کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کی بات نہ ماننی پڑے خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھاپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی یعنی یہ پیغمبر علیہ السلام سے چھپ سکتے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے وہ تو ان بھدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں وہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے تمہاری شکلوں کو کیسے نہیں پہچانتا اور پیدا بھی تو اسی نے کیا ہے اللہ علب خلق وہ القیف القبیر کیا وہ نہ جانے گا جس نے بنایا پیدا کیا اور وہ بہت باریک بین بہت خبر ہے وہ اخرداوانہ رب العالمین پر پارہ مکمل ہو گیا لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی بات ہو کوئی چیز ایڈ کرنا چاہے کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے گیٹ داڈ بٹ واٹ ہیپن وائی ڈو وی اوور لک اٹھ آل دیٹ اللہ ٹیلز جنت ریوٹس And we don't care. He warns us. He bribes us with rewards. Give. For one He's going to give us 700 times. What do we do? Allah guide us all. In this case, Allah is saying that if Allah is saying that if Allah is saying that no one can't do it without Allah. This verse is so good that it has been clicked for me. We see that if there is any problem or problem, then people... اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی طرف زیادہ تر بھاگتے ہیں اگر اس عکایت پہ ہی ہم صرف غور کریں تو ہماری کتنی پریشانیاں دور ہو جائیں اگر کوئی تکلیف آئے تو صرف ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں یہ آیت مجھے بہت اچھی لگی اور اس پہ میں سورہ اتوبا کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم یہ لفظ اتوا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک طرح سے ریپینٹینس یعنی توبہ کا تصور آنے لگتا تو اس صورت میں مختلف جگہوں پہ نا اللہ تعالی کی اس صف کو بہت زیادہ ابھارا گیا ہے کہیں پہ غفور و رحیم کا ذکر آتا ہے کہیں پہ طواب و رحیم کا ذکر آتا ہے اور پھر اسی صورت کے اینڈ میں جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کوالٹی یہاں پہ بتائی گئی ہے وہاں پہ روف و رحیم اس کا ذکر آتا ہے تو چونکہ اللہ تعالی کی کوالٹی ہے رحیم و کریم کہ وہ خود بھی درگزر سے کام لیتا ہے اس لیے اس نے انسانوں کے لیے بھی پسند کیا ہے کہ ہم بھی دوسروں کی خطاؤں کو درگزر کرنا سیکھیں اس سے آخرت, میں فائد آخرت کے ثواب کے علاوہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں امن و سکون پھیلے گا جہاں پہ ہمارا ضمیر ہمیں ہم سے کہے کہ ہم سے کوئی غلط کام ہو گیا گنا ہو گیا ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے تو وہاں پہ چاہیے ہمیں کہ بغیر کسی شک و شبے میں پڑے بغیر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ون ٹوئنٹی ٹو مجھے بہت اچھی لگی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ انہیں دن کو لوگوں تک پہنچائیں اور بطور امت مسلمہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑیں جسے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سکسٹی ون یونس میں فرمایا ہے کہ کوئی زر برابر چیز جی زمین اور آسمان میں ایسی نہیں نہ چھوٹی نہ بڑی جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو یعنی کہ ہمارے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اچھا عمل یا برا عمل تو جب بھی کرتے تو ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ برا کرتے ہیں تو کوئی دیکھ نہ لے یعنی کہ انسان کا تصور آتا ہے کہ ہمیں کوئی برا کرتے ہوئے دیکھ نہ لے لیکن جب ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو ریاکاری ہی آ جاتی ہے کہ ہمیں لوگ دیکھیں لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ایک ہستی ہے جو ہمیں ہر ٹائم دیکھتی ہے نہ جب ہم کرتے ہیں برا کرتے ہیں جب ہم اچھا کرتے ہیں. لیکن جب ہم یہ سوچیں تو ہم اچھا کریں گے تو ہم میں ریاکاری نہیں آئے گی اور جب ہم برا کریں گے تو ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالی ہے تو ہم وہ برا بھی نہیں کریں گے مجھے سورہ توبہ میں ایک بات بہت اچھی لگی کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا اطراف کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے تو ہمارے ذمے دو گنا ہو جائیں گے ایک ہم اپنی ایک ہماری غلطی جو ہم نے کی ہے اس کا گنا اور ایک جو ہم نہیں اعتراف کر رہے ہوتے کہ ہم نے یہ نہیں کیا جھوٹ بولنے کا گنا الگ اچھا بھی آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو تمبی کی کہ عذاب سے ڈرایا ہے کہ توبہ استغفار کر لیا جائے اور ہم آج کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں میسیجز کے علماء کی طرح سے بیان آ گیا ہے کہ حالات خراب ہے استغفار کیا جائے تو ہم بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں اور اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں کہ واقعی ہم توبہ استغفار کر رہے ہیں یا دل نہیں, دل ہے؟ احساس کے ساتھ نہیں جی آج کے پارے کے آغاز میں جو ہم نے آیات آیت پڑھی کہ مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے سب سے پہلے البیک کہا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ تبھی ہوتا ہے جب ہم اللہ سے راضی ہو جائیں جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ کوئی آزمائش ہو کوئی اچھا ہو ہمارے ساتھ یا کچھ برا ہو جائے تو ایکسپٹینس بندے کے اندر ہونی چاہیے جب یہ اللہ راضی ہوتا ہے سلام اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے یہ آیت یونس کی 25 آیا ہے آیت اس میں اللہ تعالی خود ہمیں دعوت دے رہے ہیں اور خود بتا رہے ہیں کہ کس طرح تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے ہمیں اللہ کو پہچاننے کے لیے دو چیزیں چاہیے ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کا خوف یہ دو چیزیں جب ہوں گی انسان میں تو وہ ضرور کام صحیح کرے گا ایک ڈر سے کام کرتا ہے انسان اور ایک محبت میں کام کرتا ہے تو جب ہمیں محبت ہی نہیں ہوگی اور ڈر نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کتاب پڑھنی چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے پھر, بھی پھر ہی ہمیں ہم انسانیت اور سب چیزیں باتیں سمجھ میں آئیں گی ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت چاہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ so ro ro